Allah ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسور ان محمد الله هيا على الصلاة الفلاح Baru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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يثل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهديه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل موثثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يثع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعس الله ورسوله فقد ظل وغضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم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 وحد الأقضة من لصاني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنثوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الحف الرحیم دین اسلام اور شریعت متحرہ کے ساتھ جو شخص بھی تعلق قائم کر لے گا وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا اور یہ تعلق جیسے جیسے پختہ ہوتا جائے گا اور مضبوط ہوتا جائے گا ویسے ویسے مایوسیاں چھٹتی جائیں گی اور اللہ رب العزت کی رحمتیں میسر آتی جائیں گی مایوسی کا ایک پہلو ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوں اللہ پاک کا فرمان ہے بمیا یعمل سو یوجا بھی جو شخص برائی کرے گا اور برا عمل انجام دے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی تو یہ ایک مایوسی کا پہلو ہو سکتا ہے کہ ایک انسان گناہ کر چکا ہو اور معصیتیں انجام دے چکا ہو تو اللہ رزت اسے اپنے عذاب اور مختلف سزاؤں سے دوچار کر دے لیکن یہاں بھی امید کے کرنیں بےحمد اللہ موجود ہیں اور مایوسیاں بالکل چھٹ جاتی ہیں خال کائنات کا ارشاد ہے قل اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے یا عبادی اے میرے بندو یہ بڑا ایک محبت بھرا خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ معصیتیں انجام دینے والوں کو اپنا بندہ کہہ کر خطاب فرما رہا ہے اے میرے بندو اللہ دین اشرف و علفس جو مختلف گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے نفسوں پر زیادتی کر چکے ہیں لخن رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یوں فردنوب و جمیعہ بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ان الغفور الرحیم بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے تو جو لوگ گناہ کر چکے یا معصیتیں کر چکے ان کی مایوسیاں بھی عیسا کریمان نے ختم کر دیں لات من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا بلا شبہ اللہ رب عزت تمام گناہوں کو مواقع کرنے والا ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے اپنے ایک مخصوص انداز کو اختیار کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے بندوں کے لیے اپنی رحمت کے تین دریا بہا دیے اور وہ دریا بھی ٹھاٹھے مارنے والے جن کا پانی انتہائی شفاف ہے ان بندوں کے لیے چلا دیئے بہا دیے جو بندے گناہوں اور معصیتوں کا ارتکاب کر چکے اب وہ اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ معصیتوں کے چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں تاکہ بالکل پاک صاف ہو کر اپنے رب سے جا ملے تو ایسے بندوں کو مایوس نہیں رکھا گیا بلکہ ابن تیم کی تعبیر کے مطابق اللہ رب العزت کی رحمت کے تین دریا موجزن ہیں جاری و ساری ہیں ان دریاؤں میں کودنے کی ضرورت ہے ہوتے کھانے اور ڈوبنے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت بالکل پاک صاف کر دے گی ایک دریا توبہ کا دریا ہے یا یادین الذین تو وہ علماہ تحبۃ النصوح ایمان والو اللہ کے دربار میں سچی توبہ کربت النسوح کا دریا مجزن ہے ہر وقت جاری بساری ہے کبھی اس میں تعطل نہیں اور کبھی توقف اور ناغا نہیں صبح و شام کی دن اور رات کی ہر گھڑی میں یہ دریا ہر بندے کے پاس موجود ہے اور وہ جب چاہے اس دریا میں داخل ہو جائے اور اپنے آپ کو پاکیزہ کر لے پاک صاف ہو جائے یہ کیسا دریا ہے اور بندوں کو کس طرح پاک اور صاف کرتا ہے امربن آس رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اور ربی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنا ہاتھ بڑھا دیا بیعت کرنے کے لیے جب پیارے پیغمبر نے بیعت لینا چاہیے تو وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ عمر تم نے ہاتھ کیوں کھینچ لیا اور اسلام کی بیت کیوں نہیں کر رہے کہا میری ایک شرط ہے فرمایا کہ تشتاری تو ماد تمہاری کیا شرط کہا کہ یغفر علی میں نے بڑے گناہ کر رکھے ہیں مجھے اپنے گناہوں کے بخشش کی ضمانت چاہیے فرمایا کہ عمر کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ لسلام ہو یج و ماں کان قبلہ کہ ایک بندہ اگر کفر کو چھوڑ دے اور اسلام قبول کر لے تو یہ ایک ایسی توبہ ہے جو سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی تمہارا اسلام قبول کرنا ہی توبہ ہے اور یہ اس دین کی برکت اور سماہت ہے کہ اسلام قبول کرتے ہی تم گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ کیا وہ صاحب گناہوں سے پاک صاف نہیں کر دیے گئے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دیا تھا فرات سو فرات کا قاتل بخشا نہیں کیا اللہ نے اس کے توبہ قبول نہیں کی تو یقیناً یہ توبہ کا دریا جو ہر وقت موجزن ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے خالق کے کائنات کی طرف سے جتنا بڑا گناہ گار ہو اگر سچے دل سے اس دریا میں کود پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی فرماتا ہے پاک صاف بھی کرتا ہے بہ و غفور اور محبت بھی کرتا ہے پیار بھی کرتا ہے ایک ایسا دریا حدیث قدسی کے مطابق جب آدم لو بالا کا نوبوں کا انا نے سما سم مسلح فرسانی لاف نہ علامہ کا مل کر آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور تو مجھ سے استغفار کر لے سچے دل سے توبہ کر لے تو میں یہ سارے گناہ معاف کر دوں ایک ہی بار کا استغفار زمین سے آسمانوں تک سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے اور سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے یہ ایک دریا جو ہر وقت جاری ہے اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک, ایک عظیم انعام ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا اور اس دریا کو ہمیشہ بہنے والا بنا دیا کہ بندہ رات اور دن کی گھڑیوں میں جب چاہے اس دریا میں کود سکتا ہے اور گناہوں سے پاک صاف ہو کر میرا محبوب اور پیارا بن سکتا ہے بلکہ نبی کا فرمان ہے انا نبی التوبہ میں توبہ کا نبی ہوں میرے دین میں اللہ رب العزت کی سب سے بڑی خوشی جو ہے وہ گناہ گار کا توبہ کرنا ہے اللہ افرح میں توبہ دٹتے یہ سب سے بڑی خوشی ہے ایک بندہ گناہ کر کے توبہ کر لے تو یہ پہلا دریا جو مجزن ہے اور ہر وقت جاری ہے جب چاہے اس میں داخل ہو سکتے ہیں اور اپنا معاملہ اپنے پروردگار کے ساتھ سیدھا کر سکتے ہیں دوسرا دریا اعمال صالحہ کا ہے اور یہ بھی اس دین کی بہت بڑی برکت ہے کہ دین اسلام میں ہر عمل ہر نیکی گناہوں کا کفارہ ہے نبیر اسلام کی حدیث ہے الا علا ما اللہ عدال کو علامہ یم اللہ خزایہ میرف عبح دراجات تمہیں بتاؤں کہ اللہ رب العزت گناہ کیسے مٹاتا ہے اور جنت میں درجات کیسے بلند فرماتا ہے پھر آپ نے تین باتیں ارشاد فرمائیں اسباغ المود عید المقار بکثرت الخطا عید المساجد بن تغر بعد عد تکلیف کے باوجود مکمل ودو کرنا اور زیادہ قدم چل کے جانا مسجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے اور ایک نماز پڑھ کر دوسری کا انتظار کرنا یہ تین عمل ایسے ہیں جو سب سے بڑے گناہوں کا کفارہ ہیں جو سب سے زیادہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں اور یہ تینوں اعمال سارے ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ نیک عمل انجام دینا در حقیقت گناہوں کا کفارہ ہے ان حسناز یدھ میں سیاد نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں جس کی دلیل وہ واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص سے ایک گناہ کا ارتکاب ہو گیا اور وہ نبی السلام کے خدمت میں پہنچ گیا اپنی بربادی کی دہائیاں دے رہا کہ میں تباہ و برباد ہو گیا مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے ہیں لیکن جواب کوئی نہیں کیونکہ آسمان سے ان کے نہیں ہوا وہ معیم تھے قرآن اللہ وہ رسول کریم سر وسلم دین کے معاملے میں اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے بلکہ اللہ کی وہی سے کلام فرماتے ہیں یہ تو ہم لوگ ہیں بڑے جری اور جسارت کرنے والے علم کے رتی پاس نہیں ہے اور مفتی بنے بیٹھے ہوتے ہیں اور دین کے تعلق سے اپنی رائے استعمال کرنے میں کوئی گریز نہیں کرتے کوئی دریغ محسوس نہیں کرتے لیکن افضل الرسل اور سجید والد آدم محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کبھی اپنی خواہش استعمال نہیں فرماتے تھے مسئلہ سنگین تھا اس شخص کا وہ رو رہا ہے آہوزاری کر رہا ہے اور جب دربار نقوص سے جواب نہ ملا تو مایوس ہو گیا اور اٹھا اور دبے قدموں سے وہاں سے باہر نکل گیا اور اس کے جاتے ہی اللہ تعالی کی وحی آ گئی اسے بلایا گیا اور یہ وحی سنائی گئی حسنات ید امن سیات کے نیکیاں گناہوں کو مٹھا دیتی فرمایا کہ تم سے یہ معصیت صادر ہوئی معصیت یہ تھی کہ ایک لونڈی کو تنہائی میں اس نے پا کر جسم کے قریب کر لیا تھا اور پھر چھوڑ دیا تھا تم سے معصیت سرزد ہوئی اللہ صلی سماً زہر تم نے ہمارے ساتھ زہر کی نماز نہیں پڑھی جی فرما کہ یہ نیکی اس گناہ کا کفارہ بنی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر گناہ کرو اور پھر آ کے نماز پڑھ لو یہ سارا معاملہ اتفاقی تھا جو اس بات کی دلیل ہے کہ نیک اعمال بھی گناہوں کے مٹنے کا سبب ہیں اور یہ بھی خال کے کائنات کی رحمت کا ایک عظیم دریا ہے رسول کریم ایک حدیث میں پانچوں نمازوں کی مثال بیان کی کہ نو انہور عہد کو کسی شخص کے گھر کے ساتھ ہی ایک نہر جاری ہو اور اس نہر میں روزانہ پانچ بار غسل کرے نہائے حال یا بقام درا نے اس کے بدن پر کوئی میل و کچیل باقی بچے گی عرض کیا گیا کہ کی نہیں تو رسول اللہ نے شاہ فرمایا یہ پانچوں روازوں کی مثال ہے جو بندہ روزانہ ان کی پابندی کرے ان کے حقوق کو سمجھتا ہوا ان کو ادا کرے خوشو و خدو کی حفاظت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے یوں پاک کر دے گا جیسے پانچ بار نہر میں نہانے والے کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال صالح یہ اللہ تعالی کا کہ انعام ہے اور ایک ایسا جاری دریا ہے اس دریا میں نہانے والا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے ہر نیکی گناہوں کا کفارہ ہے ہر نیکی سے گناہ مٹتے ہیں چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو نبی الاسلام کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص صبح کے اذکار میں سو بار یہ ذکر شامل کر لے سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ بحمد ہی سبحان اللہ بحمد ہی سو بار یہ پڑھ لے خود تن و خطایا ہو بلا مثل ذبد دل تو اس کے گناہ مٹھا دیے جاتے ہیں جھاڑ دیے جاتے ہیں خون گناہوں کی مقدار زمین پر موجود پانی کے برابر کیوں نہ زمین میں پانی زیادہ اور خشکی کم ہے زمین کا پانی ایک طرف جمع کر لیا جائے اور اس کے گناہ اس پانی سے تولے جائیں اتنی مقدار کے گناہ بھی ہو تو اس ذکر کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے سبحان اللہ بحمدہ کہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے یہ میرا عقیدہ ہے ہر شریک سے پاک ہے ہر کمی کو تاہی سے پاک ہے وہ بے حمد ہی اور میں اسی کی حمد اور تعریف اور ہمیشہ قائم ہوں اور قائم رہوں گا ہر قسم کی تعریف وہ وہی مستحق ہے وہی حمد و ثنا کا مستحق ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کا جو سارا تعارف ہے انہی دو بنیادوں پر قائم ہے صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ وہ صفات جن سے وہ پاک ہے جو صفات نقص ہیں اللہ ان سے پاک ہے اور سبحان اللہ انہیں کی ترجمانی کر رہا ہے اور وہ صفات جو صفات کمال ہیں جن کا اللہ مستحق ہے بب حمد ہی انہیں صفات کی ترجمانی کر رہا ہے اور جو بندہ اسفاہم کے ساتھ سبحان اللہ وحمدی صبح کو سو دفعہ کہہ لے اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو جھاڑ دے گا خواب و سمندر کی جھاگ کے کی برابر کیوں نہ ایک ذکر اور اللہ کے پیارے پیغمبر سے ثابت ہوتا ہے سبحان اللہ بحمدی سے شروع ہوتا ہے سبحان اللہ وب حمدی آداد خلق ہی واردانف سے ہی وزین طار سے ہی بم دہل سبحان اللہ رحمد میں اس ذکر پر قائم ہوں اور یہ ذکر کرتا رہوں گا کتنا ذکر آدھا دخل ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد کے برابر یہ ریت کے ذرے بھی اس کی مخلوق ہے درختوں کے پتے بھی اس کی مخلوق ہیں اور پانی کے قطرے میں اس کی مخلوق ہیں کائنات کی ہر شے اس کی مخلوق ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر سبحان اللہ وحمد کا ذکر کرتا ہوں اور اس پر قائم بریدانف سے ہی اتنا ذکر کرتا ہوں جو اللہ کو راضی کر دے اللہ کو خوش کر دے وزینت عرش ہی اتنا ذکر کرتا ہوں جو اللہ کے عرش کے وزن کے برابر ہو اس کے عرش سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے اس کے سب سے بھاری مخلوق اس کا عرش سبحان اللہ وحمد یہ ذکر اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر بمداد کلیمات ہی اور یہ ذکر اس کے کلمات کی روشنائی اور کلمات کی سیاہی کے برابر قرآن نے کہا لن معافر اقنام جتنے اس زمین میں درخت ہیں ان سب کی قلمیں گھڑ لی جائیں اور پھر جتنے سمندر ان کو سیاہی بنا دیا جائے اور اس کے برابر سات سمندر اور آ جائیں اور اللہ کے کلمات لکھنے شروع کر دیے جائیں یہ قلمیں گس جائیں گی روشنائی ختم ہو جائے گی لکھنے والے ختم ہو جائیں گے لیکن ما نفی کلمات اللہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گی سبحان اللہ حمدہی اس کے کلمات کی روشنائی اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر یہ ذکر جو صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے عظیم الشان ذکر ایک روز رسول اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے گھر کی مسجد میں آپ کی بیوی ام المومنین جوہری بنت تہارس اللہ کا ذکر کر رہی تھی جب پیارے پیغمبر واپس لوٹے کافی دیر بعد گھنٹوں بعد گھر تشریف لائے تو جوہری بنت تہارس اسی مقام پر موجود تھی اور اللہ کا ذکر کر رہی تھی فرمایا کہ جوہری اب تک تم نے جتنا بھی ذکر کیا ہے گھنٹوں بیٹھ کر ذکر کیا ہے میں جب صبح گزرا تھا یہاں سے تو میں نے ایک کلمہ تین بار کہا تھا وہ میرا ایک ہی ذکر تمہارے گھنٹوں ذکر سے افضل ہے اور بھاری ہے اور وہ ذکر یہی ہے سبحان اللہ و عدد ہی ادا دخل کے مزینہ عرشہی عرش ہی وہ قابل غور بات یہ ہے کہ صرف سبحان اللہ وحمدہی اتنے گناہوں کا کفارہ ہے کہ وہ گناہ اگر زمین پر موجود پانی کی مقدار میں ہو تو اس کلمے کی برکت سے وہ سارے معاف ہو سکتے ہیں اور یہ ذکر سبحان اللہ وحمد ہی آداد خلط اللہ آخر کتنا عظیم و شان ذکر اس سے کتنے گناہ معاف ہوں گے جھڑیں گے کس قدر درجات بلند ہوں گے اور اللہ کی ندا حاصل ہوگی یہ دین اسلام کی وہ برکت اور سماہت ہے جو بن قیم کے الفاظ کے مطابق یہ نیکیوں کا ایک بحر بے قرآ ہے ایک جاری دریا ہے جو بہا دیا گیا پرور کی رحمت کے یہ مظاہر اور آثار کہ جو گناہ کر کے مایوس ہیں کہ کیا بنے گا ہمارا ان کے لیے یہ عظیم و شانت ہے دریائے توبہ اور دریائے اعمال صالحہ یہ ساری چیزیں گناہوں کی بخشش کا باعث ہیں اور گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں ہر عمل دین اسلام میں گناہوں کی بخشش کا باعث ہے اور یہ ایک انتہائی ضروری امر ہے شریعت نے کئی مقامات پر پانی کو برف کے اولوں کو اور برف کو پاک صاف ہونے کا ذریعہ قرار دیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو آپ کی دعائے استفتاح اللہ باعد بینی و بینخت کما باحطہ بین المشرق المغرب یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی مشرق اور مغرب کی دوری ہے گناہ مجھ سے اتنے دور ہو جائیں جیسے مشرق مغرب سے دور ہے اللہ نقینی من الخط کما نقیت تو صوبل من الدنس اے اللہ مجھے گناہ مجھ سے پاک صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل وچین سے بالکل صاف کر دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے سفید کپڑا ہو اور میلوں کو چین لگی ہو اور تیرے دیے ہوئے پانی سے اگر اس کو دھویا جائے تو داغ مٹ جاتے ہیں اور کپڑا بالکل شفاف اور پاکہ اور صاف ہو جاتا ہے یا اللہ مجھے بھی میرے گناہوں سے اسی طرح پاک صاف کر دے اور اس سے قبل اللہ اکثر نے نظر فتیا بل مائی یا اللہ مجھے گناہوں سے دھو ڈال پاکیدہ بنا دے بلما پانی کے ساتھ بدسلج اور برف کے ساتھ والبرد اور برف کے اولوں کے ساتھ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو ہر داغ دھبے کو دور کرنے والی ہیں مجھے بھی ہر داغ سے پاک صاف کر دے تو یہ بھی ایک اشارہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک شفاف اور پاکیدہ پانی فراہم کرنے کا یہ اعمال صالحہ کا دریا جو ہر وقت مزن ہے اور ہر گھڑی بندہ نیکی کر سکتا ہے نمازیں ہیں رودے ہیں حج و عمرہ اور اگر کچھ بھی نہ ہو فارغ اوقات ہوں اللہ کا ذکر کر سکتا ہے جس میں کوئی شرط اور قید نہیں ہے چلتے پھرتے لیٹے اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر ہو سکتا ہے ہر لہذہ نیکی کا لہدہ ہے اللہ کا ذکر کر کے سو جائے تو اس کی نیند بھی اللہ کا ذکر ہی شمار ہوتی ہے اور نیکی شمار ہوتی ہے کہ دین اسلام کی برکت اور سماحت اس سے بڑھ کر سماحت کیا ہوگی کہ رسول اللہ سم شاد فرمایا وفی بک صدا کا کہ تمہارا اپنی بیوی بی کے قریب جانا اور اپنی شہوت کی تسکین کر لینا یہ بھی ایک نیکی اور صدقہ ہے صحابہ متعجب ہوئے کہ یہ تو شہبت کی تسکین ہے یہ بھلا نیکی کیسے رسول اللہ صاحب نے شاہ فرمایا اگر شہبت کی تسکین کسی حرام مقام پر کرے گا تو گناہ نہ ہوگا جی بالکل گناہ ہوگا تو فرمایا پھر حلال مقام پر کرے گا تو نیکی ہوگی تو اس سے بڑھ کر اعمال صالح کی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ ہر لحظہ نیکیاں کما سکتا ہے اور اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے تو ابن قیم کے الفاظ میں اعمال صالحہ بھی ایک ایسا دریا ہے اللہ کی رحمت کا جو بہا دیا گیا ہر وقت بہ رہا ہے لہذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ اعمال صالحہ اختیار کیے جائیں اپنائے جائیں اور اس دریا میں ہر وقت اپنے آپ کو موجود رکھو تاکہ اللہ رب العزت اعمال صالحہ کی دریا کی برکت سے گناہوں سے باغ صاف کر دیں تیسرا دریا جو ہے ابن قیم کے الفاظ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں جو تکلیفوں پر مبنی ہوتی ہیں یہ بھی اس کی رحمت کا ایک دریا ہے کہ وہ دنیا میں تکلیفیں دیتا ہے صدمے دیتا ہے اور اگر صبر کی توفیق دے دے تو اس سے جس قدر گناہ معاف ہوتے ہیں کسی اور چیز سے نہیں ہوتے جس کو بولتے ہیں صبر علا اقدار اللہ ملم اللہ کی تقدیر کے وہ فیصلے جو بندوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں یقیناً یہ بھی اس کی رحمت کا ایک دریا ہے اگر یہ فیصلہ کبھی کسی انسان پر صادر ہو جائے مسلط ہو جائے اور وہ صبر کر لے تو بڑے بڑے گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث الحمہ حد و کل من نار اللہ کسی بندے کو دنیا میں اگر بخار دے دے تو سمجھ لو یہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ایک حصہ جو اس کو دے دیا گیا اس بخار کے بعد جہنم کا عذاب نہیں ہوگا حسن بصری کے الفاظ کے مطابق ایک رات کا بخار سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے صحیح بخاری میں نبی اسلام کی حدیث ہے منور دل خیرم جو صف بن ہو اللہ تعالی جس بندے کے ساتھ بلائی کا فیصلہ فرما لے اس سے کچھ لیتا ہے لینے کا معنی یہ ہے کہ اس کی صحت لے لی اور اس کو بیمار کر دیا اس کا مال لے لیا اور اس کو فقیر کر دیا جو مار میں گھاٹا پڑ گیا کہ کسی عزیز کو چھین لیا موت کے ذریعے اور یہ صدمہ اس صدمے اس کو دوچار کر دیا جو صرف نن ہو جو بندہ اس قسم کے اللہ کے فیصلوں کو اللہ کی تقدیر رضا قرار دے دے کہ میں اللہ کی رضا پر رادی ہوں تو یہ صبر کی ایک بڑی اونچی مثال ہے اور اللہ رب العزت اس صبر کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور گناہوں سے پاک صاف کر دے گا لا یعد البلابلا عبد حتیٰ عم اور بھلے سا علیہ عثمل ایک بندہ مسلسل آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے اور اس کو آزمائشوں سے دوچار کیا جاتا ہے کبھی کوئی ابتلا اور کبھی کوئی امتحان اور وہ جھیلتا ہے صبر کرتا ہے حتیٰ کہ نوبت آ جاتی ہے کہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں بچتا اشد البراعد الامبیا سم المفل فل امفل سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں اور نبیوں کے بعد ان پر جن کا درجہ انبیاء کے رام کے بعد ہوں اللہ تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے ان کے ایمان کی قوت کی مناسبت سے جتنا ایمان قوی ہوگا مضبوط ہوگا اتنا امتحان سخت ہوگا سب سے مضبوط ایمان امبیا کا ہوتا ہے تو ان کی جو آزمائشیں ہیں وہ سب سے سخت ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ جن کا درجہ انبیاء کے بعد ہے اپنے ایمان کے درجے کے بقدر لوگ جھنجھوڑے جاتے ہیں اور آزمائے جاتے ہیں جو لوگ اس کو ایک فتنہ سمجھ لیں کلفت سمجھ لیں اور وہ آہو بکا کریں بے صبری کے مظاہرے کریں اور بے صبری میں آ کر ایسے طوروں کے علاج تلاش کرنے کی کوشش کریں جو شریعت کے خلاف ہیں تو وہ اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں لیکن جو لوگ ان تکلیفوں کو اپنے پروردگار کی رضا سمجھیں اور اس کی تقدیر کا فیصلہ سمجھیں اور اس کو قبول کر لیں بلکہ تکلیف لائق ہونے کے باوجود اللہ کے حمد اور ثنا بیان کریں تو وہ لوگ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں اور اللہ حربعزت ان کو بالکل گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک ایسا دریا ہے جو خالق کائنات نے بہا دیا جو اس کی رحمت کا دریا ہے کہ جس قدر اس دریا میں تم داخل کیے جاؤ گے اور تم صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو گے اسی قدر گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ گے تو یہ سارے مواقع ہر انسان کی زندگی میں موجود ہیں اور کوئی شخص کسی موقع سے دور نہیں رکھا گیا یہ دین کی جو عمومیت اور سماحت ہے یہ قدیم و شان نعمت ہے چنانچہ اس قسم کے فیصلوں پر انسان صبر کر لے اور سمجھے کہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے جس میں اللہ کی ندا ہے اور میں اس پر راضی ہوں نبی السلام کی حدیث ہے کہ ایک شخص اس کا بیٹا یا بیٹی بچپن میں فوت ہو جائے فرشتے اس کی روح قبض کر لے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کی یہ آنکھوں کی ٹھنڈک تھا اس کو تم چھین کر آ گئے یہ میرے بندے کے دل کا قرار تھا تم اس کو چھین کر آ گئے یا اللہ تیرا امر تھا اچھا میرا بندہ کیا کر رہا اس کی خبر دو مجھے یا اللہ وہ تو تیری حمد بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے نظا اس کی تقدیر کا فیصلہ آنکھوں سے آنسو جاری ضرور ہوتے ہیں کیونکہ صدمہ تو ہے لیکن جدا فدا نہیں کرتا کوئی ایسے جملے جو خالق کائنات کی ناراضگی کا باعث بن جائیں اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا اور یہ صبر کی عدم الشان مثال ہے یہ اللہ تیری حمد بیان کر رہے اچھا اس بندے کا گھر بنا دو ایک عالیشان محل بنا دو جہاں حمادین ہوں گے سارے حمادین دین صدموں کے لائق ہونے پر اللہ کی حمد کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے حالانکہ صدمہ پہنچا ہے اور تکلیف سے دوچار ہے مگر پھر بھی وہ اللہ کے حمد بیان کر رہا ہے تو ایسا بندہ حماد ہے اللہ کی خوب حمد کرنے والا تو ان حمادین کے لیے جنت میں ایک علیحدہ کالونی ہوگی اس میں ان کو بسایا جائے گا عالی شان محل ان کے پہلے سے تعمیر ہوں گے ان میں داخل کر دیا جائے گا گناہوں سے پاک صاف قرار پا کر یہ ان کا مستقر ہوگا اور ٹھکانہ ہوگا تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یقیناً معشیتیں پریشانی کا موجب ہیں کیونکہ می عمل سوئی زبی گناہوں کا بدلہ ضرور ملتا ہے اگر یہ برقرار رہے لیکن اگر بندہ ان کو بخشوانے کا انتظام کر لے تو پھر یہ گناہ مٹ جاتے ہیں اور گناہوں کی جگہ اللہ تعالیٰ کا پیار اور اس کی محبت بندے کو حاصل ہوتی ہے اور خالق کائنات نے ایسے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لا تقنت کو رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یغفر النوب و اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے گناہوں کی بخشش کے بہت سے اسباب ہیں لیکن تین اسباب ایسے ہیں جن کو اللہ کی رحمت کے دریا کہا جا سکتا ہے وہ ہر بندے کو میسر ہیں ہر بندے کو حاصل ہیں ہر بندہ ان کو اپنا سکتا ہے ایک توبہ کا دریا اور دوسرا اعمال صالحہ کا دریا اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے جو بظاہر بندے کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں لیکن صبر جو ہے استقامت جو ہے یہ یقیناً گناہوں کی بخشش اور بلندی دراجات کا باعث ہے اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے جس قدر بندہ اللہ کا پیارا ہو اور اس کا ایمان مضبوط ہو اسی قدر اس کی امتحان اور اس کی ابتدا زیادہ ہوتی ہے اور اللہ ان کو صبر کی بھی توفیق دیتا ہے بعض صحابہ اللہ کے پیغمبر کو پوچھنے کے لیے گئے آپ کو بخار تھا بیمار تھے اور گھر میں آپ استراحت فرما رہے تھے جا کر پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے کچھ فاصلے پر اس فاصلے پر ان صحابہ کو نبی علیہ السلام کے بخار کی تپش محسوس ہو رہی تھی ہمیں کسی کے بخار کی تپش کم محسوس ہوتی ہے جب اس کو چھوتے ہیں اس کی پیش پیشانی کو یا اس کے ہاتھ کو چھوتے ہیں یا اس کی گردن پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو بخار کی حرارت کا اندازہ ہوتا ہے لیکن صحابہ کرام اللہ کے پیارے پیغمبر سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے فاصلے پر نبی علیہ السلام کے بخار کی تپش صحابہ کو محسوس ہو رہی تھی صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کہ رسود اللہ یا رسود اللہ وسلم آپ کو بھی بخار ہوتا ہے اور اتنا شدید بخار تو رسول اللہ وسلم نے شاع فرمایا مجھے اکیلے کو دو بندوں کے برابر بخار ہوتا ہے تو یہ ایک تکلیف کی شدت اور سختی کی شدت ہے جو اللہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے اور ساتھ صبر کی توفیق دے دیتا ہے کیونکہ یہ بخار جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے جس کو یہاں عطا ہو گیا وہ قیامت کی جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا اب یہ ب کچھ بھی حدیث معلوم ہوئی تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے بخار دے دے بخار زدہ کر دے لیکن یا اللہ وہ بخار اتنا شدید نہ ہو کہ تیری راہ میں جہاد نہ کر سکوں اور اتنا شدید نہ ہو کہ نماز پڑھنے سے قاصر ہو جاؤں اور تیرے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہو جاؤں بخار زدہ کر دے سات صبر کی توفیق بھی دے دے اتنا شدید نہ ہو کہ آمال صالح میں رکاوٹ بن جائے نہ جو ابئی جی کی دعا قبول ہوگی انہیں جب بھی کوئی شخص ملا مسافہ کیا ان کے ہاتھ کو گرم پایا اور ان کو بخار زدہ پایا تو یہ بھی ایک دریائے جاری جو سب بندوں کو حاصل ہے کسی نہ کسی طور اور کسی نہ کسی صورت جو کہ گناہوں کے بخشش کا بڑا ایک قوی سہارا ہے یہ شریعت کی سماحت اور برکت ہے کہ اس نے یہ دریا بہا دیے تاکہ گناہ گار انسان ان دریاؤں میں کودتے رہیں نہاتے رہیں اور اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں اور کل پاک صاف ہو کر اپنے پرفردگار سے جا ملے بعد اللہ تعالیٰ اللہ پاک ہمیں تقوا کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما دے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ سب کے لیے اپنی رضا اپنی محبت اور اپنے پیار کے فیصلے فرما دے اقول قولی هذا وستغفر اللہ لی و لکم وآخر دعوانا من الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ للہ والسلام وسلم رسول اللہ وبعد بہت سے دوستوں کی طرف سے دعا کی درخواست آئی ہے کچھ ساتھی اور بھائی بہنیں بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت دے کانگلا آجلہ اور دائنا عطا فرما دے اور کچھ ساتھی پریشان حال ہیں اللہ تر ان کو آسودگی اور عافیت کی زندگی عطا فرما دے یہ آج کا اعلان ایک بڑے اہم ادارے کے لیے ہے جو بدین میں واقع ہے شمس العلوم المحمدیہ یہ ایک عمشان ادارہ ہے اللہ کے فضل سے جو تقریبا عرصہ بیس سال سے قائم ہے اور صحیح معنی میں دین کی خدمت انجام دے رہا ہے متعدد سال غالبا کم از کم دس سال تو میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں درس بخاری دیا ہے اور یہ ادارہ ایسے مقام پر قائم ہے کہ اس مقام کی بڑی ایک اہمیت ہے آپ کراچی سے باہر جب نکلیں سندھ کی طرف نیشنل ہائی وے سے تو کوئی قابل ذکر ادارہ آپ کو نہیں ملے گا اور یہ بدین کا ادارہ پہلا ادارہ ہے جو کہ ایک سنگم پر واقع ہے ایک طرف کراچی تک پورا سندھ ہے اور دوسری طرف تھر کا علاقہ اور یہ اس سارے علاقے کی دعوتی زندگی دعوتی جو تقاضے ہیں وہ پورے کر رہے الحمد ہر سال علما فارغ ہوتے ہیں اور وہ سندھ کے علاقوں میں پھیل کر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں تو اس ادارے کے ساتھ تعاون بہت ضروری ہے انہوں نے لکھا کہ بلڈنگ جو کہ پرانی ہے تو چھت کچھ کریک ہو چکی ہے اکثر ان تعمیر کی ضرورت ہے ساتھ ہی آگے بڑھیں اس ان کی مشکل میں تعاون کریں تاکہ یہ ادارہ بلا توقف اپنی خدمات انجام دیتا رہے اور جو بھی نشادات ہیں بھرپور طریقے سے جاری اور قائم رہیں انشاءاللہ شاء علم کی سرپرستی ہوگی اور صدقہ جاریہ ہوگا اللہ پاک توفیق دے اور قبول فرمائے اور ان الحمد ونعوذ باللہ اعمالنا من یاده اللّہ رحمد ہُنست علث فرو بنّہ شور الحسینہ ب سیات عمالینہ میاد اللہ فلاح الدل و میّل فلاح و شد الحدہ شریق علیہ واشد اللہ محمد رسول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 رَبَّنَا ولا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ فَاعْفُ عَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ بَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اللهم انصر إسلام والمسلمين اللهم انصر من نثر ذين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بجعلنا منهم فاخذر من خذر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا تجعل اللهم انظر في كل مكان اللهم انظر عبادك في كل بلاد اللهم انظر في كل مكان ربنا تخبر منا إنك أنت صميم العليم فتب علينا إنك أنت تواب الرحيم برحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله على النبي